الحمد اللہ بسم اللہ رحمٰن رحیم زاریاتی ذروا فل شاملات وقرو فل جاریاتی یسرو فل مقصماتی امرو اِن ماتو ادو نصادق و این دینا چھبیسویں پارے سرح کے یہ ابتدائی کو ہے رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چوبیس تک کے آیتوں سے مشتمل ہے سورہ زاریات ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں تین رکو ساٹھ آیتیں تین سو ساٹھ کلیمات ایک ہزار دو سو انتالیس حروف ہے اس سورہ مبارکہ کا ایک بہت بڑا حصہ آخرت کے موضوع پر ہے اور آخری صورت میں توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ دنیا کے اندر مختلف اعمال کے بارے میں جو انہوں نے مختلف قسم کے تصورات اپنائے رکھے ہیں ان تمام تصورات اور توہمات اور خیالات کو چھوڑ کر اپنے ہر کام ہر معاملے میں ان حقائق کی طرف رجوع کر دیں کہ جو اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے قرآن میں اپنے پیغمبر کے ذریعے ان کو سمجھانے کے لیے نازل کی ہے اور ان سے ہٹ کر جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے اپنے طرف سے عقائد بنائے رکھے ہیں وہ ان کے لیے تباکن اور یہ ان کی حماقت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے فصیح اور خیخانہ نصیحتوں کو چھوڑ کر سارے عمر جاہلانہ غفلتوں میں گزار رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سارے عمر تو اپنے انہی رسوم میں گزار دیں اور پھر اچانک ان کو موت آ جائے پر قیامت کے دن پھر یہ انسان اپنے ان دنیاوی زندگیوں میں ناپسندیدہ عقائد کے اپنانے کی وجہ سے ناکامیوں سے ہمکنار ہو جائیں گے اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن رحمان غزاریا قسم ہے ان ہواؤں کو ہواؤں کی جو بکیرتی ہے اڑا کر یعنی گرد و غبار کو اڑانے والی ہواؤں کے اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے قسم اس کا اٹھانا چاہیے فقہائے کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی احادیث سے جو مسائل اخذ کی ہے ان میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنے موقف کی مضبوطی کے لیے کوئی اور شہادت نہ ہو ذریعہ نہ ہو سوائے قسم اٹھانے کی اور اس قسم کے اٹھانے سے اس حقدار کو اس کا حق مل سکتا ہے تو اس کو صرف اللہ ہی کے نام کی قسم اٹھانی چاہیے کسی غیر اللہ کے نام کا قسم اٹھانے سے شریعت نے منع فرمایا ہے صرف اللہ کے نام کا قسم اٹھایا جا سکتا ہے یا پھر اللہ کے قرآن کا قسم اٹھایا جانا اس کو جائز قرار دیا ہے فقہان اس لیے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے لیکن اللہ کی کسی مخلوق کا قسم نہیں نہ چاہیے اور اس سے اللہ کے رسول نے منع بھی فرمایا ہے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہندو نے غیر مخصوص طریقوں سے یہ چیز داخل کر دی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں آپ کی قسم آپ کے سر کی قسم مجلان کی قسم یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہندوں کے اثرات سے حاصل کیے گئے ہیں قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے اٹھانے چاہیے اور وہ بھی تب جب اس کی انتہائی ضرورت ہو ویسے بعد بعد پر قسم اٹھانے سے شریعت نے منع کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے اللہ تبارک تعالی وطالعہ تعالی اپنے مخلوقات میں جس کا چاہے قسم اٹھا سکتا ہے اس لیے کہ قسم اس کا اٹھایا جاتا ہے بندوں کی طرف سے کہ جو بندوں کی نظر میں سب سے زیادہ عظیم تر ہو اور سب سے زیادہ عظیم تر ساتھ اپنے کبریائی اور علمی وسعتوں اور درجات کے لحاظ سے اور حوالے سے وہ ایک اللہ کی ذات ہے اور جب بندہ کسی اور کا قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس غیر کو اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ عظمتوں والا اور زیادہ وسیع علم اور حکمتوں والا مانتا ہے قسم کا منع گواہ بنا لینے کے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ذات ہی کی یہ صفت ہے کہ وہ بذات خود ہر چیز کی گواہ ہے اور یہ صفت خاص ہے ایک اللہ کے ساتھ لیکن یہ شرط بندوں کے لیے ہے اللہ کے لیے نہیں اس لیے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہے قسم اٹھائے جیسے کہ سورئی تین میں بارے میں انشاءاللہ آئے گا وہ تین ہی اللہ تبارک تعالی انجیر کی قسم اٹھاتا ہے اللہ زیتون کا قسم اٹھاتا ہے اللہ توری سناہ کا قسم اٹھاتا ہے یہاں اللہ اڑتے ہوئے اڑاتے ہوئے گرد و غبار کو تیز ہواؤں کا قسم اٹھاتا ہے اور تیسرے پارے سورہ آدیات میں اللہ دوڑنے والے گھوڑوں کا قسم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے نظر میں سارے برابر ہے سارے اللہ کے مخلوق ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان ہے کہ وزاریاتی ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکیرتی ہے اڑا کر فل حامی لات پھر اٹھانے والی بوجھ کو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان اس بوجھ سے مراد وہ رس برے بادل مراد ہے جن کے اندر بارش پڑا ہوا ہوتا ہے پھل جاری یاسرا پھر چلنے والی ہواؤں کی قسم جو چلتی ہے نرمی کے ساتھ پھل مقصمہ امرا پھر بانٹنے والیاں حکم سے کہ وہ بادل چلتے چلتے تقسیم ہو جاتی ہے اور وہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر اور اللہ کے حکم کے تعمیل کے نتیجہ ہوتا ہے اِنَّمَا <لَصَادت> یہ جواب قسم اللہ تبارک وطالعہ نے چار قسم اٹھائی اور پھر اب یہ جواب قسم ہے کہ میں نے یہ قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ بے شک جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ اور حقائق پر مدنی ہے یعنی آخرت کے بارے وہ ان دینواق اور بے شک انصاف ہونا ہو کے رہے گا یہ ضروری ہے وہ سما اضاف اور قسم آسمان جالدار کے حبک وہ کہ جس سے بارش تطروں کے صورت میں ٹپک ٹپک کے نیچے آتا ہے ان نقم لفی قولی مختلف بے شک تم لوگ ایک اختلافی بات میں جگڑ رہے ہو انہیں یعنی ایسی اختلافی بات کہ جس میں تم میں سے ہر ایک کے رائے دوسروں سے مختلف ہے بحیثیتی منکر کے تمام منکروں کروں کی رائے آخرت کے بارے میں یکفا نہیں ہے بلکہ ہر ایک مسلمان سے اپنے اپنے رائے کے تصدیق کے لیے لڑ رہا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے فق ہوں من افک اس سے بات رہی وہی منعفک کے جو پھیرا دیا اس سے یعنی قیامت اور آخرت کے بعد میں خواہ مخواہ جھگڑے ڈال رکھے ہیں اس کو وہی تسلیم کرے, کرے گا جس سے بارگاہ ربوبیت سے کچھ تعلق ہو جو شخص درگاہ ہے اور خیر و سعادت کے راستوں سے پھیر پھیر دیا گیا ہے وہ اس چیز کو تسلیم اور قبول کرنے سے ہمیشہ باز رہے گا یہ جس کو باز رکھا گیا ہے وہ مار پڑی الحر ان اٹکل جوڑانے والوں پر الدین غم ساہون وہ لوگ جو غفلتوں میں دھول کے اندر پڑے گی یعنی دین کے باتوں میں اٹکلیں دوڑاتے ہیں اور اپنے زن اور تخمینوں سے محض اندازے لگا رہے ہیں دنیا کے مزوں میں آخرت سے اور خدا سے انہیں حاصل رکھتا ہے یس الون این یوم وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ انصاف کا دن یعنی قیامت کا دن کب ہوگا انکار اور ہنسی کے طور پر پوچھتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ انصاف کا دن کب آئے گا آخر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم جس دن وہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے اور ان سے کہا جا رہا ہوگا کہ زو فتنتکم چکو اپنے شرارتوں کا مزہ یہ ہے وہ جس کے تم جلدی کیا کرتے تھے ان بے شک متقین لوگ باغوں میں اور چشموں میں آخ زینا لے رہے ہوں گے ما آتا ربہم جو ان کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہوگا ان نہ قبل ذالک کا بے شک وہ لوگ اس سے پہلے بڑے نیکوکار تھے یعنی دنیا سے نیکیاں سمیٹ کر لائے تھے آج ان کا نیک پھل مل رہا ہے اگے ان نیکیوں کے قدرے وضاحت آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے تانو من قریل جاؤ وہ تے رات کو توڑا سونے والے یعنی توڑے سوتے تھے اور زیادہ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعاؤں میں عبادتوں میں مصروف رہتے تھے وہ بالاسہ فرون اور صبح کے وقتوں میں وہ لوگ معافیا مانگا کرتے تھے یعنی رات کا اکثر حصہ عبادتی الہی میں ان کا گزرتا اور شہر کے وقت جب رات ختم ہونے کو آتی اللہ سے اپنے کوتاحیوں کے معافی مانگنے کے لیے اس کے سامنے دس دعا ہو جاتے اور اس سے معافی مانگتے رہتے تھے اور ہمیشہ اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھتے تھے یہ نہیں کہ ہم نے اپنے آخرت کے لیے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے بلکہ اپنے توب اور استفار کے لیے بھی ہمیں اب توب اور استفار کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہمارے توب اور استفار بھی اس درجے کا نہیں ہے کہ جس درجے کا توب اور استفار ہونا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ توب اور استغفار کی تلقین فرمائی ہے کہ توب اور استفار سے اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ مالی خوشحالی ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نصول ہوتا ہے بے برکتی اور اختلافات ختم ہو جاتے ہیں وفی اور یہ کامیابیوں اور اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونے والے لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں جن کے مالوں کے اندر حق تگنے والوں کا والمحروم اور وہ لوگ جو دنیا کے ضروریات کی چیزوں سے محروم تھے یعنی جو مسکین تھے فقیر تھے وصل عروج آئے اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے. کہ ان پر غور اور فکر بندہ کریں تو بآسانی با وہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یقینا جس ذات نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ بے مقصد پیدا کرنا نہیں ہے وہ مقصد کیا ہے اپنے ذرائع سے اس کو حاصل کرنا اور معلوم کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے اعتماد کرنا ہوگا کسی پر اور اللہ کے رسول سے زیادہ قابل اعتماد اور کون ہو سکتا ہے اور اللہ کے پیغمبروں سے بڑھ کر اور کون ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن پر اپنے آخرت کے معاملے میں اعتماد کر لیا جائے وہ فی انفسکم اور خود تمہارے اندر بھی انہیں قدرت الہی کی نشانیاں ہے افلاط السروم کیا تم ان کو دیکھ نہیں رہے ہو اللہ تبارک وطادہ نے انسان کے اندر بھی انسان کے غور و فکر کا سامان رکھا ہے انسان کے آنکھیں ان کا دیکھنا کانے ان کا سننا انسان کے دل گردے اور انسان کے دیگر جتنے بھی اندر کے نظام یہ سارا کس نے بنایا کس طرح سے بنایا اس مقصد کے لیے بنایا ایک انسان ایک اینگ بھی بغیر مقصد بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو کیا اللہ نے یہ سارا کائنات ویسے ہی مز... فضول میں بنا دی ہے افلاسر کیا تم ان پر غور اور فکر نہیں کرتے ہو وفظ اور آسمان میں ہے تمہارا رضق وہ ماتواد اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی ایسے ذات کے دست قدرت میں ہے کہ جس تک پہنچ تمہاری طرف سے ممکن نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے جب چاہو بارش برساؤ اور جب چاہو اپنے لیے سورج نکالو جب چاہو اپنے لیے خوشحالی کے آسم پیدا کرو یہ تمہارے دس میں نہیں بلکہ یہ بلند رتب والے اللہ کے دست قدرت میں ہے اور ان کا حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے اس اللہ کو رضی کر کے اس رب کے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کے انقن بے شک یہ سب کچھ حقیقت ہے مثل مسلم تنتقون مثل اس حقیقت کے کہ جس طرح تم بولتے ہو یعنی جس طرح تم میں سے ایک بولنے والے کا بولنا حقیقت ہے اور یہ چیز تمہارے سامنے یقینی ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و نے جو کچھ تمہارے متعلق تمہارے آخرت کے منزلوں کے بارے میں بتایا ہے اور ان مختلف حالات کے بارے میں بتایا ہے وہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اوز باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین؟ اِذَّخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ چبی سفارے سرہ زاریات کے یہ دوسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر چھوڑی سے لے کر آیت نمبر سنتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو کے آیت نمبر اکتیس کے جا کر چبی سفارہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور آیت نمبر اکیس سے ستائیسویں پارے کا ابتدا ہوتا ہے اس رکو میں حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کا واقعہ ابتدا ان مذکور ہے جس کی پوری تفصیل سورہ ہُود اور سورہ ہجر میں ہو گزری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت اسحاق علیہ سلاۃ والسلام خوشخبری سنائی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی عمر سو سال کے قریب تھی اور حضرت سارا اللہ تعالی عنہ کے عمر نمو سال کی عمر 90 سال کے قریب تھی حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ و کے پاس اللہ تبارک نے یہ فرشتے انسانی صورتوں میں دےجے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ بے حد مہمان نواز سے مہمانوں کے آنے کے ساتھ ہی آپ نے حکم دیا کہ بے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر لیا جائے اس لیے کہ آپ نے ان کو پہچانا نہیں تھا کہ بے یہ فرشتے ہیں یا کہ انسان اس لیے کہ غیب کا علم ایک اللہ کا ذات جانتا ہے شر ہے حل اتا کیا پہنچا ہے آپ تک حدیث و بات ضعف ابراہیم المکرمین ابراہیم کے مہمانوں کے جو بڑے عزت والے تھے یعنی فرشتے تھے جن کو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے پہلے انسان سمجھا ان کی بڑی عزت کی اور اللہ کے ہاتھ تو فرشتے معزز اور مکرم ہے ہی جیسے کہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشال ہے کہ بل عباد مکرم بلکہ وہ ہمارے معزز بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشال ہے دخلے ہی جب وہ داخل ہوئے ان پر یعنی ان کے پاس پہنچے تو فقال پس انہوں نے کہا سلامہ یعنی السلام علیکم قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً کہا سلام یعنی السلام علیکم قوم منکرون یہ لوگ ہیں بڑے ناشنا یعنی اس قسم کے لوگ ابراہیم علیہ اللہ سلام نے پہلے نہیں دیکھے اور یقیناً اس لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ یہ فرشتے تھے انسان تو تے نہیں صرف انسانوں کی صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ سلاحت والسلام کے پاس آئے تھے خوشخبر سنانے کے لیے اس آیات سے فقاہ کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کچھ لوگ آنے والے ہوں تو آنے والوں کو بیٹھنے والوں کو سلام کرنا چاہیے گھر میں داخل ہونے والوں کو گھر کے افراد کو سلام کر لینا چاہیے جس طرح کے یہ فرشت حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے پاس جب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا فراہ پس آپ جتنی چلے گئے اپنے گھر کو حجر اب سنیم تو لے آیا ایک بچڑا گیم فخر پھر ان کے سامنے رکھا نہیں حضرت ابراہیم علیہ اللہ سلام نے وہ گو جب ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ اس کانے کی طرف نہیں بڑھائے تو فو جیسا من بس آپ نے محسوس کیا ان سے درکو کہا ان ناطخری نہیں وہ نہیں بھی غلام العلیم اور ان نے خوشخبری دی ان کو ایک ہوشیار لڑکی کی ایک دانہ لڑکی کی حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ السلام کیوں خوف زدہ ہو گئے مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس زمانے میں جو شخص جس کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا اس کے ہاں جا کر وہ کھانے پینے سے اجتناب کیا کرتا تھا تاکہ اس کو الزام نہ آئے کہنا اس بھی اسی کے ہاں کایا اور اس نے نقصان بھی انہیں کو پہنچایا تو ابراہیم علیہ السلاط و سلام اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ان کے ہاتھ کانے کی طرف نہ بڑھتے ہوئے دیکھ کر تو آپ ان سے گھبرا گئے کیونکہ انبیاء کرام کے مخالفین تو ہر زمانے میں ہر دور میں رہے ہیں اور ہر صورت میں رہے ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام خوفزدہ ہو گئے اب یہ ہے کہ کیا اللہ کا کوئی پیغمبر کسی سے خوفزدہ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے یقینا ہوتا ہے اس لیے کہ پیغمبر بھی انسان ہی ہوتا ہے اور تمام انسان صفات سے متصف ہوتا ہے پیغمبروں کو اگر خوف نہیں ہوتا تو صرف اس بات سے کہ اللہ کے حکم کو اللہ کے بندو تک پہنچا دے اس سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے کہ ان سے خوف کا کر وہ اللہ کے پیغام کو اپنے پاس یا اپنے ذات تک محدود رکھیں اور یا اس کو چھپا لیں یا اس میں کوئی تبدیلی کر لیں ایسے کوئی بات نہیں ہوتی یہ بشری تقاضا ہے کہ کسی خطرناک چیز کو یا اپنے لیے نقصان دہ چیز کو دے کر اس سے فطرتی طور پہ گھبرا جائے جیسے کہ حضرت موسال سلاط وسلام نے اللہ کے حکم سے جب لاٹھی کو پینکا سرحت سول پارے, پارے میں اور اسے جب اجنحا بنا تو حضرت موسلا خوب زدہ ہو گئے اللہ نے فرمایا لا تخف نہیں ہم اس کو پہلے والے شکل دوبارہ لوٹا کے دے دیں گے اللہ تبارک کا احشاد ہے اکبل تم رو کی سامنے آئی ان کی بیوی بولتی ہوئی اور پھر اس نے پیٹا اپنا ماتا تعجب کی وجہ سے جب اس نے سنا کہ بھائی یہ میرے شوہر کو میرے ہاں اولاد کے پیدائش کی خوشخبری سنا رہے ہیں تو تعجب کی وجہ سے اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے پیشانی پہ رکھا جس طرح کے تعجب کے اظہار کے وقت عام طور پہ ایسے کیا جاتا ہے خاص کر کے خواتین کرتی ہے وقالت اور کہنے لگی آجوزم کہ میں ہوں بوڑھی حکیم بانچ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی ایک طرف گوشا میں کڑی سن رہی تھی لڑکی کے بشارہ سن کر چلاتی ہوئی دوسری طرف متوجہ ہوئی اور تاجب سے پریشانی پر ہاتھ مار کر کہنے لگی کیا خوب ایک بڑھیا بان جس کی جوانی میں اولاد نہ ہوئی اب بوڑھاپے میں بچے پیدا ہوں گے ان کے ہاں قالو کہا ان لوگوں فرشتوں نے قزا ایسے ہی ہوگا قال اور کے کہا ہے تیرے رب نے ان نبو حل حکیم العلیم بے وہی حکمتوں والا اور خبردار ہے یعنی ہم اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ تیرے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے وہی جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا چیز دینا ہے پھر تم بیت نبوت سے ہو کر اس بشارت پر تعجب کیوں کرتی ہو آیا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا حضرت اسحاق علیہ سلاد وسلام ہے جن کی بشارت ماں اور باپ دونوں کو دی گئی ہے یہاں پہ چبیس و پارہ اپنے اختتام کو پہنچا وہ آخر دعوانا احمد اللہ وبرکہ العالمین اعوذ باللہ من حیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول فما خطبوکم ایوہ المرسلون سورہ داریات کے دوسرے رکوں کی یہ دوسرا حصہ ہے جو ستائیسویں پارے کے مشتمل ہے اور یہ اس سورہ مبارکہ کے آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 47 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کے واقعہ کا تسلسل ہے جس کا کچھ حصہ چھبیسویں پارے کے آخری آیتوں میں ہو گزرا حضرت ابراہیم علیہ اللہت والسلام کو جب فرشتوں نے ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ سلاۃ وسلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں کے آنے کا اصل مطلب کیا ہے یعنی اصل جو مہم ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے وہ کیا ہے ضرور کسی اہم مقصد کے لیے ان کا نزول ہوا تھا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام ہاں کے اولاد تو فرشتوں کی خوشخبری کے بغیر بھی ہو سکتی تھی لیکن جو فرشتے اللہ نے بھیجے اور پھر وہ بھی انسانی صورتوں میں تو یقیناً ان کا مہم یا ان کا مقصد کچھ اور تھا اس لیے وہ مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال حضرت ابراہیم نے پوچھا فما ختم کیا مطلب ہے تمہارا سلون اے بھیجے ہو پالو کہا انہوں نے اور سننا علاقوں میں مجرمین بے شک ہم ایک گناگار قوم پر لنس اللہ علیہ تاکہ ہم نازل کر دیں ان پر پتر من تین مٹی کے بنے ہوئے یعنی وہ پتھر کے جو مٹی کے بنے ہوتے ہیں جو عام طور پر ریگستانی علاقوں کے پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں جو وزن میں اور سختی میں پتھروں سے زیادہ شدید ہوتے ہیں موسم ان بحبی قبل یہ نشان پڑی ہوئی ہے تیرے رب کے یہاں سے حد سے نکلنے والوں کے لیے اب ان نشانات سے کیا مراد ہے مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جس جس پتر نے جس, جس پہ لکھنا لگنا تھا اللہ تبارک وطالعہ کے علم میں وہ پہلے سے موجود تھے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان پتروں پر ان لوگوں کے نام تک کلند آتے ہیں جن جن لوگوں پر اس پتھر نے لگنا تھا من کا المؤمنین پھر نکال بچا لائے ہم ان کو جو اس بستی میں تھے ایمان لانے والے فما وجدنا پھر نہ پایا ہم نے اس بستی میں غیر مینسلمانوں کے یعنی اس بستی میں صرف ایک ہی حضرت لوت کا گھرانا مسلمانی کا گھرانا تھا اس کو ہم نے آزام سے محفوظ رکھا اور سانپ بچا نکالا باقی سب دباؤ برباد ہو گئے وہ ترک اور ہم نے باقی رکھا اس بستی میں آیت نشانی للین الآز العلیم ان لوگوں کے لیے جو درناک عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی اب تک وہاں تباہی کے نشانات موجود ہیں اور ان کے غیر معمولی ہلاکت کے قصے میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے وہی موسا اور موسال علیہ و سلام کے واقعے میں بھی نشانی ہے یہ ارسل ہو جب ہم نے ان کو بھیجا فرافر کی طرف بے سلطان مبین اپنے طرف سے کلو صنعت دے کر یعنی معجزاد اور دلائل دیکھ کر اللہ ہی پھر اس نے منہ موڑ لیا اپنے زور پر وقال اور اس نے کہا ساخرن او مجنون یا تو یہ جادوگر ہے یا یہ دیوانہ ہے یعنی اپنے زور اور قوت پر مغرور ہو کر حق کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اپنے قوم اور ارکان سلطنت کو بھی ساتھ لے دوں گا کہنے لگا کہ موسا یا تو چالاک جادوگر ہے یا دیوانہ ہے دو حالوں سے خالی نہیں ہے ہو پھر ہم نے پکڑا اس کو وہ اور اس کے لشکر کو فنا بز نہ پھر ہم نے پھینک دیا ان کو دریا میں وہ ملیم اس حال میں کہ اس پر الزام لگا ہوا تھا یعنی عذاب میں ہم نے اس کو گرفتار کر لیا تھا اور یہ گرفتاری اس کے ساتھ بھی انصافی نہیں بلکہ اس پر ظلم کا الزام عائد کر دیا گیا تھا کہ یہ اپنے حدود کو پامال کر چکا ہے اور اللہ کے پیغمبروں تک یہ تک تکزیب کر چکا ہے وفی عادن اور تمہاری یہ نشانی ہے اوم آدم اذ ارسلنا علیہم جب ہم نے بھیجی ان پر ہوا العقیم بانچ کر دینے والی ایسی ہوا کہ جس کے چلے جانے کے بعد وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے گئے ختم ہو گئے اور ان کا نسل تک کی جڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کاٹ ڈال دیا گیا کوئی بچہ ان کا نہیں بچ سکا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے ماں من شیئن نہیں چورتی کسی چیز کو اطتعالے ہی جس پر وہ گزری ہو اللہ جلت ہو لمیم. مگر اس کو کر دیا بالکل چورے جیسا یعنی عذاب کے اندھی آئی جو خیر اور برکت سے خالی تھی اس نے مجرموں کی جڑ کاٹ ڈال دی اور جس چیز پہ وہ گزرتی ہے اس کو چورا کر کے رکھ دیا کرتی تھی وفی سمودا اور تمہارے لیے نشانی ہے قوم سمود میں بھی لہم حتہ جب ان سے کہا گیا ہے کہ فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک ان کے شرارت روز بروز بڑھ رہی تھی حضرت وسلام نے فرمایا کہ اپنے ان شرارتوں سے دنیا کی زندگی کی حد تک تو تم فائدہ اٹھا لو لیکن تمہارا انجام تمہارے مرضی کے خلاف ہوگا فاطو عن امر رب <رَبِّهِم> پھر انہوں نے نا فرمانی کی اپنے رب کے حکم سے حضرت محمد شاقت پھر پکڑا ان کو کڑکنے وہ اس کو دیکھ رہے تھے من سکتا <قیامٍ> پھر نہ ہو سکا ان سے کہ وہ اٹھ سکے وہ مکان و اور نہ ہوئے کہ وہ بدلا لے سکے یعنی ان کے شرارت روز بروز جب بڑھتی گئی اور آزاد نے ان کو پکڑ لیا ایک کھڑک کی صورت میں تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹنڈے پڑ گئے اور کسی کے پاس طاقت و زور نہیں تھا کہ وہ اپنے پر سے آئے ہوئے عذاب کو ٹلا سکے اور ہٹا سکے وہ قومن ابلو اور قومی نوح کو یاد کرو جو ان سے پہلے ہو گزری ہیں ان نم قانون قومن فاسکین بے شکو بھی بڑے نا فرمان قوم تھے یعنی قوان سے پہلے نوح کی قوم اپنے بغاوت اور سرکشی کی بدولت تباہ کی جا چکی ہے وہ لوگ نافرمانی فرمانی نے لحاظ سے نکل گئے تھے پیغمبر کی تقدید کر لیا تھا بلکہ پیغمبر کو مجنون تک کہا تھا اور ستانے ہر طرح کے ستانے سے وہ لوگ باز نہیں آتے تھے سارے الزامات جو کسی پر لگائے جا سکتے ہیں انہوں نے اللہ کے پیارے بندے بھی لگائے مارتے تھے ان کو یہاں تک حضرت نو سدات وسلام بھی ہوش ہو جاتے تھے. لیکن جو ہی ہوش میں آتے پھر دعا کرتے اے اللہ میرے اس قوم کے لوگوں کو ہدایت عطا کر دے فن لا لمن اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں یہ میرے نافرمانی اور تیرے حکموں کا انکار کر کے اپنے آخرت سے بے خبر ہے اور میرے ستانے کے انجام سے بے خبر ہے وہ اخرالفانہ الحمد الرحمن روح ستائیسویں پاری تیسری اور آخری رکوع ہے یہ رکو آیت نمبر سینتالیس سے لے کر تا اختتام صورت آیت نمبر اکسٹھ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکوع میں اللہ تبارک وطن کے عظیم قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں کے کچھ نمونوں کا تذکرہ ہے وہ نمونے کہ جو اللہ کے منکروں کو بھی دکھائی دے رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا ہی یہ وعدہ ہے کہ یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے اور منکروں کے سامنے بھی کوئی ایسی ہستی دوسری نہیں ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ خالق کہ اس کائنات کا خالق میں ہوں اور اس کائنات کا نظام میرے دم سے چل رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالی ہی واحد لا شریک نے اس سارے کائنات کو کسی کے مدد کیے بغیر محض اپنے حکم, حکم کن سے پیدا کیا تو پھر بندگی کا لائق بھی وہی اللہ ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کا خالق اور انسانوں کا مالک اور انسانوں کا رازق اور اس کائنات کا تخلیق کرنے والا تو ایک ہو اور بندگی کسی دوسری کے لیے حق قرار دیے جائے جناجہ شدہ ہے وہ نہ اور بنایا ہم نے آسمان کو بے آئے دن اپنے ہاتھ سے یعنی اپنے دست قدرت سے وہ ان نرموں اور بشک اس پہ ہم پوری طریقے سے قادر ہے منہ سے مفسرین نے دو مطالب بیان فرمائے ہیں ایک معنی اس کا ہے طاقت اور مقدرت رکھنے کی اور دوسرے اس کے معنی ہے اس کو وسیط تر کر دینے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تر کرنا یہ ہے کہ روز بروز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں اللہ کے تخلیق کے نئے نئے کرشمے رونما ہو رہے ہیں ایسی زبردست خلاق ہستی کو آخر تم نے اعداد خلق سے آج کیوں سمجھ رکھا ہے اور دوسری وسعت اس پہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ دنیا یہ ایک محدود ہے اللہ تبارک و تعالی اس بات قادر ہے کہ وہ انسانوں کے لیے اس دنیا سے وسیع اور عریض دنیا ایسی دنیا جو جو سدا آباد رہے یہ انسان اس میں سدا خوشحال رہے زندہ رہے اللہ اس سے اس وسی وسیع تر زمین کے تخلیف کے بھی قادر ہے فرش نہ اور زمین کو ہم نے بچایا فن عمل ماہدون ہی خوب بچانا ہم جانتے ہیں وہ من کل شکن خلق اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے لال لگن تبک تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے اس کائنات کو آباد رکھنے کے لیے کیسے کیسے نر اور مادہ پیدا کیے اور ان پر غور کرنے سے انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ آخر انسانوں کے اس دنیاوی اجتماعی زندگی کا بھی تو کوئی جوڑ ہوگا اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بے جوڑ کے ہو جس کا جوڑ نہ ہو اور کسی بھی چیز کے ساتھ اس کے جوڑ کے ملانے سے ہی اس چیز کو نتیج, نتیج, نتیجہ خیز بنایا جا سکتا ہے اور وہ چیز نتیجہ خیز بنتی ہے جب تک اس کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں لگایا جائے گا تو وہ چیز اپنے جگہ پر بے نتیجہ رہے گی تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو دنیا کی وسیع اور قابل عمل زندگی دی ہے کیا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہوگا کہ جہاں اسی طرح کی خوشحالیاں ہوں اسی طرح کے رشتے ہوں اسی طرح کی نعمتیں ہوں اسی طرح کی برکتیں ہوں فرق صرف یہ ہے کہ یہاں کے برکتیں یہاں کے رشتے یہاں کے تعلقات یہاں کے خوشحالیاں محدود ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کی جوڑ کی زندگی ہے یعنی آخرت کی زندگی وہاں کی خوشحالیاں سدا بہار ہے اور من کلے ان حلق نہ اور ہر چیز کے ہم نے بنائے ہیں جوڑے جوڑے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو فصیر رو اللہ لگاؤ اللہ کی طرف یعنی نیک آماد کے کرنے میں دیر نہ کرو ان لکم من ہوں بے شک میں ہوں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے نذیر المبین کھول کے ڈرانے والا کیبے اپنے اخرت کے لیے کچھ کر لو پہلے اس سے کہ موت تمہیں دنیا سے اٹھا لے وہ لا تجعلوا مع الله الهہن اخر اور متجرو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود انی لکم منہ بے شک منہ تمہاری جی اسی کے طرف سے نذیر مبین کھول کے درسانے والا اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیاتوں کے آخر میں اسی بات کا اعادہ فرمایا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیجیے کہ میں تم لوگوں کو کھول کے بتاتا ہوں یہ نے تم سے حقیقت کا کوئی جملہ بھی پوشیدہ نہیں رکھا تمہارے فائدے کے ساری امور میں نے بتا دیے اور تمہیں نقصان سے دوچار کرنے والے باتیں بھی میں نے وضاحت کے ساتھ بتا دی کوئی لگی لبٹی نہیں رکھی اس لیے کہ میں ان باتوں کے بدلے تم سے تو کچھ چاہتا نہیں ہوں اور لگی لبٹی وہی رکھتا ہے جس کا کوئی مقصد ہو کا ایسے ہی قبل رسول نہیں آئے ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں کوئی بھی پیغمبر اللہ کالو سن او مجنون مگر یہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ وہ یا تو یہ جادوگر ہے یا پھر یہ مجنون ہے یعنی ہر زمانے کے کافر اس بات میں ایسے متفق اللفظ رہے کہ گویا ایک دوسرے کو وسیعت کر کے مرے ہیں کہ جو رسول آئے اسے سحر یا مجنون کہہ کر کے چھوڑ دینا اور واقعی میں وسیعت تو کہاں کرتے البتہ شرارت کے آنسر میں سب شریک ہیں اور یہی اشتراک پچھلے شریروں سے وہ الفاظ کھلواتا ہے جو اگلے شریر نے کہی تھے اطوار ہوگی کیا یہ یہی وسیع کر مرے ہیں بل ہوں قومن پاؤن بلکہ یہ لوگ ہی شریف ہے منہ پھیر لیجیے معلوم بس آپ پر اس بارے کوئی الزام نہیں۔ وہ ذخر اور لوگوں کو سمجھاتے رہیے فن نذکر اور طرف المومن اس بشک آپ کا سمجھاتے رہنا یہ ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ جب آپ نے اپنی دین اسلام کے تبلیغ کی ذمہ داری کو کما حق ادا کر دیا اب زیادہ پیچھے پڑھنے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ماننے کا جو الزام رہے گا انہی معاون دین پر رہے گا ہاں سمجھانا آپ کا کام ہے تو یہ سلسلہ جاری رکھیے جس کی قسمت میں ایمان لانا ہوگا اس کو یہ سمجھانا کام دے گا جو ایمان لا چکے ہیں ان کو مزید نفع پہنچے گا اور من کو بر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتماع میں الخجت ہوگی اور میں نے پیدا نہیں کیے جن اور انسان مگر اپنی ہی بندگی کے اللہ تبارک و نے اس سارے کائنات میں جنوں اور انسوں کے بارے میں یعنی جنات اور انسانوں کے بارے میں یہ بات بیان کر دی کہ بھائی میں نے ان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کی ہے میرے بندگی ان کو اس لیے کرنے چاہیے کہ میں ان کا خالق ہوں دوسری کسی نے جب ان کو پیدا ہی نہیں کیا تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ اس کی بندگی کریں اور ان کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان کا خالق تو ہوں میں اور یہ بندگی کرتے پریت کسی اور کا یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف جن اور انسانوں ہی کا خالق تو نہیں ہے بلکہ سارے جہان اور ہر چیز کا خالق ہے پھر یہاں صرف جن اور انسانوں ہی کے متعلق یہ کیوں کہا گیا کہ میں نے ان کو اپنے سوا کسی کے بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا حالانکہ مخلوقات کا ذرہ ذرہ اللہ ہی کی بندگی کے لیے ہے اس کا جواب محققین نے یہ جی دیا ہے کہ زمین پر صرف جن اور انسان ایسے مخلوق ہے جن کو یہ آزادی بخشی گئی ہے کہ اپنے دائرۂ اختیار میں اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنا چاہے تو کریں ورنہ وہ بندگی سے منہ مو موڑ بھی سکتے ہیں اور اللہ کیسے سوا دوسروں کی بندگی بھی کر سکتے ہیں دوسری جتنی مخلوقات بھی اس دنیا میں ہے وہ اس نوعیت کی کوئی آزادی نہیں رکھتی ان کے لیے سر سے کوئی دائرۂ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں اللہ کی بندگی کرے یا نہ کرے اس لیے یہاں صرف جنوں اور انسانوں کے متعلق ہی کہا گیا کہ وہ اپنے اختیار کی حدود میں اپنے خالق کے اطاعت اور عبودیت سے منہ موڑ کر اور خالق کے سوا دوسروں کی بندگی کر کے خود اپنے خطرے سے لڑ رہے ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ خالق کے سوا کسی کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے اور ان کے لیے سیدھی راہ یہ ہے کہ جو آزادی انہیں بخشی گئی اسے غلط استعمال نہ کریں بلکہ اس آزادی کی حدود میں خود اپنی مرضی سے اپنے اللہ کی بندگی کریں جس طرح ان کی جسم کا رونگنا رونگٹنا ان کی زندگی کے غیر احتیاطی حدود میں اس کی بندگی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس سارے کائنات میں انسان اور جن دو ایسے ہی مخلوقات پیدا کی ہے کہ جو شعوری کامل رکھتے ہیں اور شعوری کامل کے ساتھ ساتھ اظہار ماسک زمین کے استطاعت بھی اور یہ صرف انہی کی خوبی ہے اسی لیے اللہ نے ان کو اپنے احکامات کا مخاطب قرار دیا ہے اللہ تبارک کا ماں منہم میں نہیں چاہتا ان سے میں کوئی روزی وما ماں اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو کھلائیں یعنی میں نے دنیا میں انسانوں کو یہ نا اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ رزق جمع کریں اور ان کے زیادہ رزق جمع کرنے سے مجھے نفع پہنچے گا ان اللہ هو الرزاق بشک اللہ جو ہے وحی ہے روزی دینے والا ذلقو و قلمتین ذرع اور مضبوط فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا سُو اُن گناہگاروں کا بھی زنوبا مِسْلَ زَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ اُن کے لیے گناہ ہے مثل اُن لوگوں کی گناہوں کے جو اِن سے ہو ہوگزے ہیں فَلَا يَفْتَاجِلُونَ یہ مجھ سے جلدی نہ یعنی اگر یہ بندگی کی طرف نہیں آتے تو سمجھ لو کہ دوسرے ظالموں کی طرح ان کا ڈھول بھی بڑھ چکا ہے بس اب ڈوب جاتا ہے خواہ مخواہ میں جدید نہ مچائے جس سے دوسرے کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کا حصہ پہنچا ان کو بھی پہنچ کر رہے گا بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا میں یوم اپنے اس دن کا جو ادون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا دن یا اس سے پہلے ہی کوئی دن سزا کا آ جائے چنانچہ مشرقین مکہ کو بدر میں خاص سزا دی گئی یہاں پہ سورہ زاریات اپنے اختتام کو پہنچا وب الدمین